بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیف العامرہ کتاب و نحکمت آیاتو سمہ فسلت حکیم حبیر الله تعبود اللہ تعبو انہ مینکم ان رحیر و مشیر وعنیسہ خلور ربکم سمہ توبو علیہ و حقیق مطانہ حسن اللہ علیہ و سمہ ویو سکل لذیب فضل فضل وانتو واللو فیدی خواہو علیکم و یعنی کبیر ان اللہ, اللہ مرد اوکم و حوالا کل شہن کبیر اللہ ان سونسرو اللہ یاد ہم علی بلا کے سدور سورہ حوٹ کا قبر کے ساتھ ربق پہلی سورج سورہ یونس میں مسلح توحید کا بیان کر کے مسئلہ توحید کے لیے دلائل اقلیہ آیا پرانی مجید کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک سورت میں دلائل اقلیہ آئیں تو پھر سات والی سورت میں دلائل نگریا آ جاتے ہیں تو سورج جونس میں دلائل اکریہ آئے ہیں سورہ ہود میں اسمس ہے کوئل اس کے لیے دلائل نگریا آئے تھے دوسری بات ہے اس سورت میں یہ بات بھی کہی جائے گی کہ یہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ توحید کے اندر رکاوٹ ہو جائے تو آپ ان کی پریشانیاں برداشت کر لیں اور یہ تنگ کرتے ہیں تو آپ ان کی تنگی کو برداشت کر لیں لیکن مسائل برداشت کرتے چلے جائیں مسئلہ توحید کے بیان کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے کہ تعریف آئیں گی تعریف کو برداشت کرو لیکن مسئلہ توحید کا بیان ٹھیک, ٹھیک کرتے جاؤ یہ غور ابت ہو گئے ماد کے ساتھ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا اس مسئلے کا دلائل یا اور نگلیا سے ثابت ہونا جب ہو گیا تو یہ مسئلہ حق ہے اور کئی لوگ جو نہیں مانتے اس واسطے نہیں ہے یہ بات کیونکہ مسئلے کی حقانیت ثابت نہیں ہوئی مسئلے کی حقانیت ثابت ہے البتہ لوگ انعد کرتے ہیں اور دل کرتے ہیں اس واسطے بات کو مانتے نہیں سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے پہلے جو دو رقو ہیں ان پہلے دو رقوع میں چار دعوے ذکر کیے گئے ہیں ایک دعویٰ ابتداء میں ذکر کیا اللہ تعالی بندہ کہ بندگی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کے سوا کوئی اور بندگی لائق نہیں دوسرا دعویٰ جس کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ ہے اور اس دعوے کا حاصل یہ ہے کہ ہر بات کو جاننے والا کیونکہ اندر ہی ہے لہذا بندگی اللہ کی تو دعوی یہ ہوگا کہ ہر بات کو جاننے والا بھی کون ہے صرف ایک اور ادا تیسرا دعویٰ اللہ کا تارک انداز میں معجوہ ہے دیکھا کہ ندی تنگ ہو کر لوگوں کے مسائل سے پریشان ہو کر دعوت محید کو چھوڑنا نہیں ہے پورا پورا مسئلہ بیان کرنا ہے اور مسئلے کے بیان کرنے کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے اور ٹوٹل دعویٰ کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے جو لوگ نہیں مانتے وہ ان کا انعام ہوتا ہے وہ ان کی عزت ہوتی جی ہے یہ ہے ملا کا تشریفے کنہیں ہو کن اور ہاکوں میں ربے کا بلا کن سلنا سنائے تو یہ ابتدائی دولپو میں چار دعوے بیان ہوئے اس کے بعد اس سورت کے اندر چار دفعہ نفد کا آیا ہے پہلی دفعہ جب کا آیا ہے تو پہلے دعوے کے لیے دلائل آئے ہیں حضرت دعا نے السلام سے حضرت حضر السلام سے حضرت صاحب علیہ السلام سے اس کے بعد پھر دوسرا نقد آیا ہے اس میں دوسرا دعویٰ کہ آلو بغیر اندر ہی ہے تو دو واقعہ بیان ہوئے حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کا ورث ان کے پاس گئے وہ نہ جان سکے نہ پہچان سکے کہ یہ فرجے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ ہر بات کو جاننے والا بھی کون ہے اللہ تعالیٰ جس حکومت اور حضرت ابراہیم اور حضرت نور علیہ السلام کے واقعات معیار ہو جائیں گے جی. تو پھر حضرت شہیب علیہ السلام کا واقعہ جس کا سندر پہلے العبع کے ساتھ ہے لیکن تب واقعات اسی طریقے سے ہے کہ علیہ السلام پیچھے آئے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت روب کے اس واسطے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے تو پیچھے سندر اس کا پہلے دعویٰ کے ساتھ ہے اس وجہ سے وہ بعد میں ذکر کیا گیا دوسری بات یہ بھی ہے کہ پہلا دعوی جو ہے ہے دوسرا دعویٰ تو پہلے کے لیے تعریظہ ہے کہ جو اصل دعویٰ ہے اس کے لیے پھر دوبارہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے شعیب علیہ السلام سے دلیل لائی گئی تو دعائیں کہ پہلے دعوے کے لیے پھر چار دلائر ہو جائیں گے اور دوسرے دعوے کے لیے دو دلائر ہو جائیں گے اس کے بعد پھر تیسرا نقد آئے گا حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا جماعت طور پر اور موسا علیہ السلام نے حالات کا مقابلہ کیا برداشت کیے کو چھوڑا تھا جیسے موسرا علیہ السلام دعوت اس برداشت کرتے رہے کا نمبر آٹھ میں یہ کام کر رہا ہے دوسرا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہونے کے بعد کچھ آجات ہیں جن کا تمام ان واقعات کے ساتھ کیا ہے اس کا ہے پھر چوتھا لکند آ جائے گا اس چوتھے نقاب کے اندر پھر جو چوتھا چو چو دعویٰ ہے کہ کتاب سچی ہے اس کے اندر شاید نہیں ہے جو یہ جو لوگ نہیں مانتے یہ انعد کرتے ہیں اس پر تو اشتشاہ پیش کیا جائے گا کہ کتاب میں تو سچی تھی لیکن لوگوں نے اس کو بھی کتاب ناد کے نہیں مانا تھا تو کیا اس کی اقانیت میں کوئی فرق آ گیا تھا پھر سورت کا بالکل جب اخیر آئے گا تو سورج کے اخیر میں نبی کے سلام کے لیے تسلی بھی ہے اور سورج کے اخیر میں امرے مسلے بھی آیا ہے یہ دفن گائن پندرہ مہینے نہ آئے مزور ہونے لگ ان اور دوسرے یہ <سؤال> آخری جو آیت ہوگی اس آخری آیت میں ساری سورت کا حاصل آ جائے گا جو باتیں ساری سورت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ آخری آیت کے اندر آ جائے گا یہ سورت کا حاصل اور خلاصہ ہوگا پہلے دو روپ میں چار دورے پہلے تین قصص جو لفظ ہے پہلی کے بعد ان کا پہلے دعوے کے ساتھ تبدیل دوسرے لقد کے بعد جو دو قصے ہیں ان کا دوسرے دعوے کے ساتھ تبلک پھر ایک قصہ پھر پہلے دعوے کے ساتھ تب لکھ کیوں کہ اس واقعہ وہ دعوت نہیں ہے پھر تیسرا لکاب تیسرے دعوے کے ساتھ متعلق اس کے بعد سائے واقعات کے بارے میں کچھ کلام پھر چوتھا لکا چوتھے دعوے کے ساتھ اس کے بعد نبی کے لیے آخری اس میں شان کا حاصل اور خلاصہ ہے ان لال راہ کتاب انہوں کے متآداد ہوں ان لال را ان حربوں کے بارے میں بہتر جانتے ہیں یہ کتاب ہے اس کی آیتوں کو پکا کر دیا گیا ہے لوگوں نے جو شبہات پیدا کیے ہر شبہ کا جواب دیا گیا یا دوسرا معنی اس کتاب کی جو آیتیں ہیں ہر آیت کے اندر حکمت کی بات ہے گہنائی کی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی جو حکمت اور گہنائی کے خلاف ہو تو باتیں بھی حکمت سے پور ہیں پھر یہ سمت آگے دیکھنے کے لیے پھر وہ واضح بھی ہیں حکمت بھی پڑھ رہے ہیں اور ہیں بھی واضح کوئی آدمی ان کے اندر شک اور شبہ نہیں کر سکتا اور یہ کتاب آئی بھی ہے ایسی رات کی طرف سے جو حکمت والی ہے خبر رکھنے والی ہے تو جب کتاب کی باتیں بھی والی کھلی کی باتیں حکمت والے کی طرف سے آئی ہے اس کتاب کی بات کو پھر ماننا چاہیے وہ بات کتاب کیا کہتی ہے اللہ کتاب بھی بات کرتی ہے کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی میں تم کو ڈر سنانے والا ہوں اور خوشبری سنانے والا ہوں اس کی طرف سے یہ درمیان میں جملہ مترا بندگی نہ کرو مگر اللہ کی اور پہلے جو غیر کی بندگی کر بیچے ہو تو اپنے خدا سے معافی مانگ لو اور معافی بھی صرف اندازہ سے مانگنی ہوتی ہے کیونکہ اندر ہی معافی کرنے والدہ ہوتا ہے یہ تم سے غلطی ہوتی بھی ہے کہ تم خدا کی بندگی کرتے رہے خدا سے معافی مانگ لو پھر خدا کی طرف ریزیو کر دو توبہ کر دو تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا تم کو دنیا کے اندر ایک وقت تک اچھا دفعہ پہنچائے گا اور جو آدمی زیادہ دیر کمر کرے گا اس کو نکری بھی دے گا اور اگر تم نے باپ کو نہ مانا تو میں ہوں درخواستوں پر بڑے دن کے آداب سے اللہ کے پاس تمہیں پیش ہونا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جب یہ بات کہی کہ یہ دعویٰ ہے یہ بات ہے اس کتاب کی لا تا نہیں اللہ اور یہ بھی کہا کہ نہ مانیں گے تو پھر ضیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ تم کو سزا دے گا تو پھر جب یہ بات کہیں تو ان لوگوں نے بجائے اس کی کہ بات کو قبول کریں الگ بیٹھ کر پیغمبر کے خلاف مشوری شروع کر دیے سازی شروع کر دی تو مایا جب یہ الگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہے نا تو مجھے سارا پتہ ہوتا ہے یہ کوئی آدمی نہ سمجھے کہ اگر ایک آدمی خن کے اندر بیٹھا ہے اور کچھ بات کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے دوسرا بندہ قریب نہیں تو میری بات کو کون سنتا ہوگا اندر گھر سنتا ہوتا ہے سونگو یہ جب سینی اپنے ڈورے کر کے بیٹھتے ہیں نیت کا خود نہیں ہو اچھا یہ اندر سے چھپنا چاہتے ہیں چھوٹ تو کوئی سنتا اندر سے یہ سو اپنے کپڑے ڈھانگتے ہیں اندر جانتا ہوتا ہے جو کوشیدہ کرتے ہیں اور جو سیر کرتے ہیں وہ جاننے والے دنوں کی بات بھی بماد ان دعوت ہے یہ آئے متعلق کا قائد دعوی کے ساتھ اس کی دلیل ہے اور اس کے اندر ایک نئی بعد میں بیان ہوگی وہ بھی دعویٰ بنے گا زمین میں ہر چندے پھرنے والے کی رزق اللہ کے ذمہ ہے تو جب سب چیزوں کو روزی دینے والا اللہ ہے تو منظر بھی سر اللہ کے آگے اور وہ جانتا ہے اس کے پھیلنے کی جگہ اور اس کے سپورٹ کیے جانے کی جگہ اور وہ ساری چیزیں جو ہے معقول کے اندر موجود ہیں تو ہر چیز کے جاننے والا بھی اندھا ہے جب ہر چیز میں جاننے والا انڈا ہے تو کی انڈا کی ہونی چاہیے وہ پر بڑھائے آسمان اور زمین میں مکان آر چل بات اور ادا کا پانی پاس وہ ایک مادہ تھا اس کو پانی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اس مادے سے پہلے آسمان زمین خدا بند کریم میں بڑھائے کام جانتے تم کو کون تمہیں سے اچھے کام کرتا ہے وال اور اگر تو کہے کہ تم یہ کھایا جانا ہے مرنے کے بعد یہ شکوا ہے تو کافی کہیں گے ان ہار نہیں ہے یہ مگر خدا ہوا جادو وادنا اور اگر ہم ان سے عذاب کو موخر کرنے ایک مدت سے مقرر تک تو کہیں گے تمہاری آمی کہ تمہاری ہاں سو کہ عذہ کون سی چیز ہو گئی ہے سوندو جس دن عذاب آئے گا نہ ان سے ٹھہرا جائے گا اور اس پڑے بل پر وہ عذاب اس کے ساتھ استضا کر سکتے اگر ہم اسے الاؤ کو موخر کرے الا امت اماد یا امت کا لفظ آیا ہے پرانے مجید میں امت کا لفظ اور کئی معنیوں میں استعمال ہوا ہے امن ابراہیم کان امت ام قان تھا وہاں امت کا لفظ ہے سات امام اور پیش ہوا کیا ہے ابن ابراہیم مقام امت یعنی ابراہیم علیہ السلام کے آ کے پیش ہوا کے یہاں امت سات مدت کے ہے اگر ہم اذاق کو موخر کریں ایک مدت گری ہوئی تک ان حاضر ہار ہوئی امت اکمت معاہدہ ام یہ ہے تمہارا دین ایک ہی دین اس جگہ امت صاحبہ نے دین اور بدت کیا ہے اور عام امت کا منع اسے جماعت اس کامت ان کا ذرد رہا ماں کا سبق تو امت کے لفظ کے چار معنی ہیں پرانی مجید کے اندر اور چار معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سومدھ دن آئے گا وہ اذار نہ پھیلے ڈیگوں سے اور روز پڑے بند کر وہ عذاب جساتے والد انسان ہم رحمت زبرا ہے اور اگر ہم انسان کو چکائے اپنی جو سلامت پھر ہم اس رحمت کو سے ہٹا رہے عید نہ وہ انسان نہ امید ہوتا ہے نہ شاگرد ہوتا ہے جب رحمت آئی پھر رحمت چلی گئی تو پھر امید توڑ دیتا ہے اپنی معبوضوں کی بندگی سے اور کچھ نہیں کرنا اور اگر ہم چھائیں اس کو نعمت پیچھے تقریب کی تو پہنچی تو پھر کہتا ہے تقریب میں ساری میری چلی گئی ہے بے شک انسان بڑا چلانے والا ہے کرنے والا اس الگ الگ ہاتھ جگہ جن لوگوں نے سبر کیا اور نیک کام کیے وہ لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور عظیم قبیل ہے دو دعوی بیان ہو گئے اب تیسرے دعوے کا بیان اور حملہ کا تعلق ہے معاعرہ جائے گا کہیں پہ چھوڑ سے بعد اس کا جو بھی کیا جاتا ہے طرف اور کم ہو اس سے تیرا چھیننا اس پر یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ جس پر خزانہ یہ کیوں آیا اس کے ساتھ بھجتا میں بکواس تو کرتے ہیں کئی باتیں کرنی ہیں یہ کہنا خزانہ کیوں نہیں آیا یہ کہنا پھنستا کیوں نہیں آیا ان کی باتوں سے تنگ ہو کر تو یہ جو ہم نے وہ کیا اس میں سے سفار کچھ ہو دو یہ کام آپ نے نہیں کرنا ان دان تو نظیر آپ کا کام ڈر سنانا بندہ ان کا کل شیم وکیل اور ان کا ہر چیز پر ذمہ دار ہے میں نے بنا دیا تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا اور پکار ہو جن کو پکار سکو سوا اگر تم سکتے ہو بڑی لمبی اس تجیب میں کوئی پکار لو جن کو پکار سکتے ہو پھر اگر وہ تمہاری پکار کے نہ پہنچے اور اس معاملے میں جس بھی ہم نے تو کو نہ پریشان کیا ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ کر کے دکھا دو تو پھر ہم توہین کے بیان سے دست بردار ہو جائیں گے تو سارے امید چاہتے تھے کہ نبی توہین کو بیان نہ کرے تو میں بھی کتابیں ہی سمجھتا ہوں اگر تمہوں اس کو کتابیں نہیں سمجھے مقابلہ کر کے دکھا دو تو اگر مقابلہ کرنا ہے مقابلے میں اپنے بابوتوں کو پکار دو اگر تمہاری پکار نہ بھولتے تو پھر ایک بار تو یہ دو تو یہ جو اقساب اتاری گئی یہ اللہ کی ادب کے ساتھ گاڑی کی گئی ہے یہ کسی انسان کی بڑائی بات نہیں اور دوسری بات یہ بھی جان لو اللہ کے سوا مشکل پوشاک ہونی کیونکہ اس مصیبت کے مدد میں جب تمہارے معلوم تمہارے کام نہیں آئے تو پھر عام مصیبت کے مقصد میں تمہارے کام نہیں آتے باہر جان تم مسلم تو کیا ہو تم باہر کو ماننے والے من کہانی ہندو ہزار دنیا جو آدمی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی رحمت موت مار ہم پورا کر دیتے ہم کو انار میں وہ ہم کی انار فصول اور وہ اس میں نقصان نہ پائیں گے مزیدان اور برداوع اور واقعہ وہ کر رہے ہیں آڈام خانے بڑا ایک آدمی وہ ہے یہاں کی طرف سے ایک بجنا پر ہے اگر اس کو صحیح فتر پر پیدا کیا صحیح فیطر پر قائم ہے وہ یہ شاید ہو تو پہلے تو صحیح فطرت تھی صحیح فطرت اس نے یہ بات بتا رہی تھی اللہ کی بات اس کے بعد اللہ کی طرف سے جواب بھی آ گیا یہ کتاب بھی آ گئی اس کتاب کے جو بھی یہ بات بھی یہ پوجا کا نیا رہا ہے ومن کب نہیں اور اس سے پہلے کتاب اور بھی ہے بوسا عرام کی وہ بھی پیشوا اور ہے تو جس کے پاس یہ تین شاید ہے وہ لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں مبن یا کوئی مل گئی اور جو جماعتوں میں سے اس کرتا ہے آپ اس کا ٹھکانا ہے تو گیا کہ جو آدمی اس فصلۂ توحید کو قبول کرتا ہے اس کے پاس تین شاہد ہے فطرت سلیمہ ہے پہلی کتاب ہے قرآن مجید ہے اور یہ سارے تو बात یہ है तो ہے تو لہٰذا تو شاہنا کارج سے یہ بات سکتی ہوتے رنگ سے لیکن ہم سے لوگ واقعی مانتے اور ان کا نہ ماننا بطور انعد کیا ہے بطور ذر کیا ہے لیکن سب کا دعویٰ ہو گیا کہ شاہ کی ضرورت پوری بات ہے اور ان کا نہ ماننا انعام اور کی وجہ سے ہے کونو اور کال بنا گاڑی جو اندر جھوٹ مانگے وہ لوگ سامنے کیے جائیں گے اپنے رام کے اور کہیں گے دوائی دینے والے وہ لوگ ہیں جنہیں جتنا جھوٹ بولا اپنے راہ پر سو کرنا کس آنے پر وہ گاڑی کی روک کرنا گرا سے اور اس میں کبھی تلاق کرتے ہیں اور وہ آروک کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں کہ آر کریں میں بہار کا اور صبح پوری بہت ماں کا ستیون نسبا نہ سننے کی تو ماں کاجی بھی سلون اور نہ سے دیکھتے وہ لوگ نے خسارے میں جانا اپنے آپ کو اور گم ہو گئے جھوٹ باندھتے تھے پکی بات ہے جو آخر میں خسارے والے ہیں بے شک جو لوگ نے کام کیے اور آرجی کی اپنے لگ کے آگے وہ لوگ جد والے موسم رہیں گے مثال ان دو جماعتوں کی ایک جماعت ہے کافیوں کی اور ایک جماعت ہے ایمان والوں کی ایسے مثال ہے جیسے اور دوسرا بیماؤ ہونے والا تو کافی وہ مغربے انگل اور بہرے کے اور وہ جو ایمان والا ہے اور وہ مضرے بصیر اور سمی کے کیا یہ دونوں تو یہ برابر ہے ہار میں تو جو دیکھنے والا ہے وہ اور تو نہیں دیکھنے والا برابر نہیں تو نہیں سوچنے والا یہ برابر نہیں آگے بڑے قانون کچھ نہ تم کھولتے ہی ہو والا گٹ امتان جو خود بتایا ہے اس کے ہے اور وہ بچہ دن سے ہم نے اور اسلام کو اسی کون کے پاس میں تم کو ڈرنے والوں کرای یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کی طرف سے میں ہنڈر بن کرا ڈرانے کے لیے کہ نہ بدیل کرو مگر اللہ کی میں ڈرطوں کے ان کے بس موڑ پر یہ سب دار دکھا رہی قوم کے موڑ پر یہاں لگا کر مشرق کس طرح نہ ہم نہیں دیکھ سکتے یہ مگر ایک مشرق ہم جیسا تو میں شریف تھی اگر نام تب نہیں کرتے اور ہم نہیں دیکھتے کہ تیری تابے داری کی ہو مگر ان لوگوں نے جو ہمیں سے نیٹ لوگ ہیں یہ جو نیٹ لوگ ہیں ان میں تیری تابےداری کی ہے بڑا کوئی آدمی تیرا تابےدار نہیں بڑا اور یہ جو نیٹ لوگوں کی تابے داری ہے یہ بھی زہر لائ کی وجہ سے ہے اگر یہ زیادہ غور فکر کرتے یہ بھی کبھی کری بات کو نہ مانتے اور ہم نہیں دیکھتے تمہارا اپنے اوپر کوئی قصیبت بلکہ ہم سبھی کریں تو جھٹے ہو سلام نے کہا میری فون بنا دیکھو اگر میں دادی حجت yes. yes. so پر ہوں اپنے آپ سے پھر کہ سلیمہ پر اور اللہ نے مجھے اپنے سے رحمت بھی دی یہ میرے پر نہیں کی گئی تو ہمیں یہ پہلے تم پھر وہ جو نہیں آئے تم کی چھپائی گئی تو کیا ہم بات رحمت والی تمہارے اوپر لازم کریں گے جلد صحیح سلامت والی بات کرنا پسند کرتے ہو تو میں تو بات کہہ سکتا ہوں دادو نہیں کر سکتا اور میری قوم میں تم سے اس تبصیل کو تم مار نہیں مانگتا نہیں یا بےڑا جو میرے رنگا پر اور جی میں ہاندنی والا نہیں مان رہا ہے انہوں نے اپنے رات کے سامنے پیش ہونا ہے جب میں سمجھتا ہوں تم لوگ ہو نہان کرے گا اگر میں ان کو ہاتھ لوں کیا تم غور نہیں کرتے اور میں تم یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اندر کچھ سزانے ہیں اور میں خیال کو بھی نہیں جانتا اور میں یہ کہتا کہ میں خوشتا جن کے بارے میں تم کو تمہاری آن لوگوں کو یقین جانتی ہے کہ ہائی میں اندر ان کو خیر نہ دے گا اندر خود جانتا ہے ان کے جی ہے میں اگر یہ کہوں کہ یہ ان کو اپنا خیال نہیں دے گا یا کوئی مندر سے کہوں تو میں اس کو گرمت آزاد سے ہوگا گا کہیں لگے اے روح تین مانسوں کی ہے جھگڑا اور تیرہ جھگڑا بہت ہو گیا اور سنا ہر گرم آزاد جس کا تو ہم سے ویدا کرتا ہے اگر تو سچا ہے کہا کر آزاد تم کر اگر چاہے گا یہ یعنی عذاب لڑانا میرا کام نہیں میرا کام ہے عذاب سے لڑانا اور نہیں وہ تو ماضی کرنے والے اور نہ نفع دے دے تم کو میرا گیرفائی کرنا اگر میں چاہوں تمہاری گہرائی کرنا اگر اللہ چاہتا ہوں تم کو گمراہ کرنا وہ تمہارا رب ہے اور اسی کے طور پر تم لگائے جاؤ گے اب یہ کیا وہ کہتے ہیں کبھی مجھے بات خود بڑھائی تم کا اگر محنت والی ہے اس کا گنا میرے سی ہے اور میں غریبوں تم براہ ہو یہ عبور علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا نا اس واقعے کے اندر تقریباً وہی باتیں آئی ہیں جو کہ کچھ نقین و مکہ نبی السلام کو کہتے تھے نبی السلام کو کہتے تھے کہ تم بشر اسلوات تیری نبوت نہیں مانتے نور علیہ السلام کو بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تم بشر اسوا سے تیری نبوت نہیں مانتے نبی السلام کو لوگوں نے کہا کہ اللہ کا خزانہ ہمارے سامنے کر نور علیہ السلام کو بھی کہا کہ اللہ کا خزانہ ہمارے سامنے کر یہ ساری باتیں تقریباً ہوئی ہے جو ندی افغان کے زمانے میں کہی گئی تھی تو یہ نگر کے زمانے میں یہ ساری باتیں ہوئی نگر ٹیسٹ کی یہ دو اور باتیں گھر پر لایا ہے اور ہمارے اوپر جان کام کرتا ہے کہ یہ باتیں کل ہم کر سکتے ہم بھی کو باتیں پہ ہم لوگ کرتے ہیں یہ ٹیسٹ رہا ہے یہ میرے پر میرا جرم ہے اور جو تم جور کرتے ہو ہوں گڑ ہو جانگ تو وہی ہوئی کہ ہر کوئی کیلی فورن سے کوئی ماننا رہے گا مگر جو نام ڈال چکا تو ہمنا کا اس پر جو کرتے ہیں اور تیار کرتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق جیسی کشتی ہم کہیں گے ویسے طریقے سے کشتی بناتا جا اور جیسے نہ کا سالوں کے بارے میں اب یہ غلط ہو ہی جا رہا ہے دور اگر کشتی بناتے اور سب قریب برجیوز کے پاس بھی نماز اس کی قوم سے لوگ چھٹے کرتے مشریاں کرتے کہ یہ محبت جلانے کی کوشش کی محیبت نہیں کبھی کوئی کام نہ بنا اب یہ کشتی دلانی شروع کر دی ہے اور کبھی کہتے دیکھو یہاں تو پانی کا ناموں نے شامل کر دی ہے نہیں یہاں کبھی پانی آیا ہے یہ کشتی جلائیں گے تو وہاں جلائیں گے کہاں اگر تم ہم سے مشوری کرتی ہو تو ایک والا ہے ہم تم سے مشوری کریں گے جیسے تم ہم سے مشوری کرتے ہو ہوئے جان لو گے کس پر آئے گا اس کو اٹھا کرے اور اسے سب دونوں سے ہزاروں کا ہمیشہ ہے یہاں تک کہ جب آپ اس میں ہرایا اور جب بھی جوش مارا ہم نے پانچ سوال تھا اس میں ایک سے جوڑا اس نیند یہ بات میں تعلیم کہہ چکا ہوں کہ زہول کا جو ہے یہ دو مارے میں ہوتا ہے زہر کمانا جوڑا بھی ہوتا ہے اور جوڑے کا ایک یہ بھی زہر کمانا ہوتا ہے اگر زہر کمانا جوڑا ہو تو سہن پھر کہاں باندھ دیتے ہیں اگر تو پھر نوجوان دو بنتے ہیں تو چھوٹے سوجین میں دو اعتماد ہے دو ہونے کا اور چار ہونے کا اس واسطے اس کے بعد اس لائن کے نفت آ گیا تاکہ لاگو گئی یہاں نوجین سے وواد کیا دو ہے چار نہیں ہے تو سوال کرنے میں ہر شاید افغان اور اپنے گھر کے افراد بھی جگر تیرے گھر کے وہ افراد جن پر مجھ سے پہلی بات ہو چکی ہے انہوں نے نہیں بچنا ان کو سوال نہیں کرنا اور جو ایماندار کو بھی سوال کر اور نہ ایماندار کے ساتھ انہیں چھوڑے اور ساتھ بھی سلامی سوال ہو گئے اس میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا تیرنا بے شک مشہور والا مہربان ہے واحد بھی, بھی مون اور وہ کشتی چلتی ان سوالوں کو لے کر جیلوں میں اور وہ جلد تھی کی پہاڑ کے برابر کیونکہ پانی بھی بہت زیادہ تھا اس کی بہت بھی بہت اونچی اونچی تھی اور بھی اللہ سلامی آواز بھی اپنے بیٹے کو اور وہ کے کنارے میں ارے بیٹا ہمارے ساتھ سوال ہوگا اور نہ ہو کافروں کے ساتھ کافلوں کا ساتھ نہ دے اس نے کہا کہ میں بولا پکڑوں گا ایک پہاڑ پر وہ بھی بچائے گا پانی سے گاڑی بچانے والا آج کے دن اندر ڈگوں سے مگر وہ بچے گا جس پر اندر کی مہربانی ہو اور رکاوٹ آئی ہے کہ درمیان موجود بس ہو گیا شام کا بیٹا حرف ہونے والوں سے اور کہا زمین میرے گا اپنا پانی اور آیا سنان سم اور پانی خشک ہو گیا اور بات کا فیصلہ ہو گیا اور وہ کسی کافی عرصے کے بعد بیوی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہا گیا کے لیے اور آواز بھی اور تیرا گھر کا بھی ٹھیک ہے یہ نظر کیا تھا مم سب کا رہی کون تو من سبک میں میری بیوی آ رہی اتنے بیوی بھی آب و خراب ہو جاتی میرا بیٹا تو کم بن تھا اور تو بڑا اچھا کرنے والا ہے یہ نہالی سے ہے اس کے اچھے نہیں ہے تو مجھے اچھی امریکہ ہوگی اس کا تیرے سے کٹ گیا ہے بس نہ کوئی مجھ سے ہو اس کا تجھے ادر نہیں ہے میں تمہیں اشید کرتا ہوں کہ کہیں ہوگئے نہ کرنے سے میں تیری خراب کہ میں تم سے پوچھوں گی بات جس کو مجھے ازم دی اگر تمہیں وسیع لگی وہ کرے گا میں ہوں گے والا ساتھ گرو ہوتے کا سات سلامتی کے ہماری طرف سے اور سات بردو گے وہ بردوں کے دل میں ہے اور وہ تیرے ساتھ کئی لوگ ہیں اور کچھ یہ باتوں کو ہم فائدہ پہنچائیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے دردنا کا یہ گرو علیہ السلام کا واقعہ بڑا پرانا ہے اس پرانی زمانے کی باتیں آج ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کی آپ کی حکومت اور آپ کی سانس ثابت ہوگئی یہ غیر کی باتیں ہم جو اپنی آپ کو باتوں کو نہیں جانتا تھا کا دوسرا بادشاہ اس کا کے اور بھیجا ہم نے آج کی کے بھائی ہوں میرا سلام کو کہا ہے یونیفارم بندی کرو اللہ کی نہیں تمہارا کوئی معمول اس کے سوا نہیں اور تم میرے خدا کو معمول بنا لو میرے جھوٹ کہنے والے اے میری قوم میں تم سے زمین پر کوئی نہیں مانگتا نہیں ہے ڈاک مگر اس سسمبر مجھے پیدا کیا اب بتاؤ کا ہو اور اس کی طرف چھوڑے گا آسمان کو تم کا لگا تار مسنے والا آسمان سے باسی آئے گی تم اور خدا سے معافی ماضر ہوگے اور یہ جو کاٹ پڑا ہوا ہے یہ کاج ختم ہو جائے گا اور تمہاری حکومت کو بڑھائے گا تمہاری حکومت کے ساتھ اور نہ گنا گاہ ہو کریں کوئی ہمارے پاس کوئی مالو بات نہیں آیا اور ہم اپنے مالدے کو تیری بات سے چھوڑ نہیں سکتے اور ہم تیری بات کو مانتے بھی نہیں ہم بھی کہتے بنے یہ کہ ہمارے کسی ناود نے کے لیے تقریب کو جانی ہے مال دلانا ہمارے مابے کی کچھ کرتا ہے توہین اور ان کو تہین سے ہمارے کسی ناود نے تیرہ چال کھانا نہیں رہنے دیا کہا میں گوا کرتے है اندر کو اور تم بھی گوا ہو کہ میں ان سے پہچان ہوتی تم سی بڑھاتے ہو اندر وشواس اور تم میرے ساتھ گاؤں کا دو سارے پھر میرے بولے کھانا دو میں نے بھروسہ کیا اگر کو تم میرے تمہارے رابطہ ہے اس کی پریشانی کو ساری پیڑھی اندر کے قبضے میں ہے کہا پیڑھ تمہیں گھر سے بہن تو ہم لوگ بس اگر تم پھیرو پکڑ کر پہنچا دیا ہو پہلام جس کے ساتھ میں بھیجا گیا گھر کروں اور میرے گھر کچھ اور لوگ تمہاری دان چین کر دے گا تم کو چلتا کر دے گا الگ کیا بدلتا نکلتا ہے اور تم اگر کچھ بھی مار بھی سکو گے سکو گے میرے گھر ہر چیز میں یہ پڑھ رہا ہے اور جب پہنچتا ہمارا حکم ہم نے بتا دیا ہوں گے کو اور ان کو بھی بتا دیا کہ ایمانداری کے ساتھ اپنی مہربانی کے ساتھ اور ہم ان کو دار دکھا سے کا اور نا کی اپنے رات کی باتوں کا اور میں ہماری اس کے شو کی اور تعلیمی ہوئے ہر سرکش مفارجت کرنے والے کی عمر کی اور پیچھے لگائے گئے دلی میں نان اور قیامت میں کیا سن لو آج رپورٹ کی اپنے گھر سے سن لو سرکار اور آج کا جو قوم ہے حل نے اسلام کے حبول احام سور یہ تیسرا واقعہ اس کا کنڈنیا تھا رضا والے ساتھ بھیجا ہم کی طرح بھائی سو شام کو افرا ہے بندی کرو اچھا کی نہیں تمہارا کوئی ماپو مجھ کے سوا اسی اللہ نے بنایا تم کو زمین سے اور زمین میں بہت اللہ سے مشین مانگو ایشو کرو تاکی بھی اثر غریب ہے جان قبول کرنے والا کہا بھی یہاں سہدے ہو کہیں بڑے ایسا تاکی کی ہماری بڑی امیدیں واپس کرتی ہم سمجھتے تھے ہوں ہار لڑکا ہے بڑا ہوگا اپنی قوم کا نام بلند کرے گا اور اس کا سمجھ بھی اسی عقیدے اور دونوں کے ساتھ ہوگا جو مادی قوم کا ہے اس سے پہلے تو ہماری ایلو پر بڑی امیدیں تھی کیا ہم کو روکتا ہے اسے کیا پورا کرا کر کے ہمارے باب جب بہت ساری ہم شک بھی ہیں اسے جس کی طرح کی ہم کو بلاتا ہے شک بھی ہوتا ہے چین کرنے والا ہے کہا قوم ہے کہا میری قوم برت دیکھو اگر میرے پاس ماں ہوتے تھے اپنے لب سے اور اللہ نے میری اپنی دوستوں کو آمد بھی دی ہے کوئی کون میری بند کرے گا انڈا کے سامنے اگر میں ادا کی نا کو مانی کروں تم تمہیں نہ بلاؤ گے سوال نقصان کرنے کے تو میرے پاس نشان بھی ہے کھائے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ کہ آپ اڑے گا تم کو قریب آزاد جے کرنے اس الٹے کو تکلیف پہنچائی اس کو کار ڈالا تو پھر سارے اسلام نے کہا ان کو اٹھا دو اپنے گھر میں تین دن تک یہ بند آیا کسی جھوٹا نہیں ہونا اس کو یہ پیش آیا کہ سال اسلام جی پتہ پتا چلا کہ ان جی کو سفا کر دیا گیا ہے تو سارے سب بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہا کہ اج تک منفی زندہ رہے گی اور اس کو تکلیف نہ پہنچایا گیا تو آزاد چند رہے گا سارے سرام سو نے یہ کہا کہ کیا وہ منشی کا بچہ ہے وہ موجود ہے شاید یہ تھا کہ چلو اس اردو کے بچے کی یہ ترسیم کرنے تاکہ کہا کا بچے کی ترسیم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذاب کرتا ہے انہوں نے کہا اونجی کا بچہ تھا نا اس نے تین آوازیں کی اور تین آوازیں کرنے کے بعد وہ پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا کہاڑ کے بغیر اس نے تین آوازیں کی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دن کے بعد تمہارے اوپر اذاب آ جائے گا یہ میں تو ہر کسی جھوٹا نہیں ہونا پھر جو ہے نا لا رہا ہوں تو وہاں پہنچا ہم نے کو اور ان کو جو ایماندر کے ساتھ اپنی مہربانی کے ساتھ اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا تاکید کرنا پوری دور والا زبردست اور پندرہ سالوں کو نے اور سو گئے اپنے گھروں میں گھومنے پڑے گہ ان گھروں میں کبھی آبادی نہ ہوئے تھے سون لو اپنے رن کے ساتھ سو لو کمل لائی پر یہ پہلے کے اب دوسرا دقت آ اس کے بعد دو واقعہ ایسے ہیں جن کا دوسرے دعوے کے ساتھ کم ہے اور تاکہ آئی کے ہمارے بھیجے ہوئے ابناہیم علیہ السلام کے پاس ابناہیم کو جو شریف چاہتے تھے ان نے آ کے کہا تھا سلام کہا ابر آہیب علیہ السلام سلام देव اسلام کہنے کے بعد کیونکہ آہیب علیہ السلام نے سمجھا کہ تب انسان میرے گھر میں آ گیا تو اتنا دیر کی یہ میرا مچھر چلا ہوا کہ آج یہ سر یہ میرے مہمان ہے انسان ہے بچنا کھائیں گے اور جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں پہنچتے اس کی طرف کوئی ٹوکڑا جانا اور ان کی طرف سے ایک ڈر کو محسوس کیا مشہور ماہ یہ ہے کہ ڈر میں ادھر وہ میرے گھر کا گوشت نہیں کھاتے جملے نہیں کھاتے شاید مجھے تو پریشان کرنا چاہتے ہوں اور دوسرا مہینہ جو ہال بند ہے دوسرا مہینہ زیادہ ٹھیک ہے میرے میں ایک ڈر محسوس کیا یہ مجھے پتا کر دیا آتے کہ ہم کول کی بات لائے ہیں اور ہیر لگے گی ان کے ساتھ جو ہے لاؤ پہ اس کا ڈر پڑا ان کے دل پر جن لگے جڑ ہم یہ دل والی بات ہے کسی ہمارے ساتھ جب یہاں دل والی بات نہیں آنی اور اس کی بیوی بڑی تھی وہ ہنس پڑی پھر ہمیں اس کو اس ہاتھ کی اور اس ہار کے بعد یا بھوک کی جن لگے ہار خرابی میں تو بھیا ہوں اور پورا ہے یہ تو بہت بڑی عجیب ہے تو یہاں کا خطاب ہے واحدہ فاطبہ لیکن آگے وہ ہمارا کیونکہ آگے آپ طرح سے آ ہے تو آر سے جہاں آئے گا تو وہاں کن طرح سے آ جاتا ہے کئی شیت لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو آئٹ و تطہیل ہے اس میں سم کر نظر آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں انوائرمنٹ ہوتا اب آرام کو خطاب نہیں ہوگا تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کسان ہے اگر چکر آئی والے شام کی بیوی کو جب چکر آٹھ بنایا اس واقعہ بن کر نظر آ گیا ہے رات ادو کے اس کی نظر کے تمبر ایس گھر والوں کامد والا یوگی والا دن دن مجھے تو لگنے میں لگا ہم سے قومی روپ کے بارے میں تا کہ اتنا عیم کو جو باہر تھا نو دن تھا رجوع کرنے والا اتنا علیم جو ہے اس بات کو ابھی تک نہ پہنچا ہے ان پر عزاب ادا نہ کرنا نہیں ہے تو حضرت بھی آئیے کو شاید یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ جو عذاب کی بات ہو رہی ہے تو یہ عذاب شاید محبت ہے اور انہیں دعا کرنے کو عزاب شند ہے ان کی اگر بھی یہ تقدیر مبرم ہے یہ تقدیر محبت ہے نہیں ہے اور جب بھیجے ہوئے ہمارے پہنچے جڑے ہوئے کے ساتھ وہ پریشان ہو گیا اور ان کی وجہ سے ان کا جلد پہن ہوا اور کاروں کو اب دشواری نظر آ گیا تو دیکھ کے لیے خریدنے وہ سمجھے کہ شہر یہ ناؤ بزرگ لڑکے ہم شان اور اپنی قوم کا حضاط بھی سمجھتے تھے اور آج بھی اس کی دور سے کی طرف اور اس ٹھکانے وہ گندے کام کرتے تھے کہا میری قوم یہ دوری بھیجی ہوئی ہے تو وسیط بھی سوالی ہے اللہ سے بیرو. اور مجھے سواد کرو میرے مہمانوں میں ہاؤ جائے بناتی تو ہاؤ جائے کا مشادلہ کون ہے یہ فون ہی ہے کہ یہ جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں تو پیغمبر مندرے باپ کے ہوتا ہے ساری قوم کے لیے تو وہ میری بیٹی ہیں تمہارے گھروں میں ان کی طرف توجہ کرو اور کچھ لوگوں نے گور توجہ بھی کی ہے کہ ہر ووتر سلاسمان ان کے گھر میں جو بیٹیاں تھی ان کی اپنی تو یہ اس قوم کو بیاہ کر کے نہیں دے سکتے والی ہے اللہ سے کرو اور میرے سواد کرو میرے مہمانوں میں ہاؤ جائے بناٹی تو ہاؤ جائے تو مشادر کون ہے یہ کون یہ ہے کہ یہ جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں تو پھر اندر جاؤ وہ مگر باپ کے ہوتا ہے ساری قوم کے لیے تو میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ان کی طرف توجہ کرو اور کچھ لوگوں نے ایک اور پہنچی بھی ہے کہ ہر تو دو تر سلاسمان ان کے گھر میں جو بیٹیاں تھیں ان کی اپنی تو یہ اس قوم کو بنا کر کے نہیں دیتے تھے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ قوم کا مزاج گندا تھا شیر کے ذرا ان کے اندر بی ایمی پائی جاتی تھی تو آج حضرت حو تعال نے یہ کہا کہ دونوں میری بیٹیاں جو ہے میں تمہارے سرداروں کو نکاح کر کے دینے کے لیے آج تیار ہو جاتا ہوں تو یہ دو یہ تین بیٹیاں ان سے تم نکاح کر دو اور تھوڑا ادھر توجہ ہوتا ہے ہر تمہارے لوگوں کی یہی بیٹی کی طرف اور میرے مہمانوں کو سامنا کرو اور ضرور میں سے میری سوال کر میرے مہمانوں میں کیا تمہیں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر سمجھ ہو یا نہیں لگے تجربہ پہنتا ہے ہمیں تمہارے بھی بیٹی میں کوئی حرک نہیں اور کوئی جانتا ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں کیا کاش میرے اندر تمہارے مقابلے میں کوئی زور ہوتا یا میں دیرا پکڑتا ایک مضبوط سکون کے ساتھ یعنی میری یہاں برادری اتنی بڑی اور وہ میری برادری میں ایسا کرتی حدیث کے اندر آتا ہے کہ دور علیہ السلامی نفر کا کوئی مضبوط سہارا ہوتا اصل مضبوط سہارا اس کا ہے اللہ کا ہے اور اللہ کا سہارا تو ان کو حاصل تھا کہیں لگے آج روٹ وہ خرید کے بولے ہم بھیجیں گے تین نام کے ہر گھر میں پہنچ سکیں گے چیرے تک اور نکل اپنے گھر کے اخبار کو رات کے حصے میں اور کم سے کوئی پیچھے پھر نہ دیکھے البتہ ٹی بیوی ویڈیو پیچھے دیکھے گی ہے یعنی اس بیوی کو ساتھ میں نہیں جانا یو رہے گی یوکر دیکھے گی اور آزاد آ جائے گا بے عزاب بنایا باقی کو کپا رہا ہے صبح کا وقت السلام دور رہا ہوں وہ کہتے ہیں چلتا ہے حضرت دور ترام اس قوم کے اندر موجود ہے اور قوم کی بھی کو دیکھ کر کہتے اچھا کام صبح ہونے تک آزاد موقع ہے اتنی دوروں میں عزاب آئے گا جب بھی آزاد چاہیے تو پھر کیا نہیں ہے صبح قریب جب جب پہنچا ہمارا حکم ہم نے کارگی اس کو اوپر نیچے اور وہ سارا سو پتھر سم لے لوں کے بتائے علامت نام تھے باقی ہاں اور وہ بتیس ہزار لوگوں کو جڑتی تھے گلے گا مزید صاحب اب یہ نامے کے ساتھ بول رہا ہے ہاتھ ہی سے آنے کی میں شکر کر چکا ہوں مزید کی طرف بھیج دوں کہ بھائی غیر کو کہا میری کال تم بھی کرا تھا کہ میں تمہارے کوئی معلوم اس کے سوا ماں کوئی میں کمی نہ کرو ان یا راج میں گھر میں تم کو بھری راہ دکھاتا ہوں اور میں ہوں تو پر ایسے دن کے آپ سے جو گھیرنے والا ہے اور میں میری کال ماں اور کال کو پورا کرو ساتھ انصاف کے اور لوگوں کو ہل کی چیزیں کب نہ دو اور نہ پورے زمین میں سارنا چاہتے بکی یا تمہارے گیل رکن جو اندر جو باتیں آئی آپ نے لیتے ہیں اور یہ ہوئی مانگ والے ابھی اور شاید کیا تین چاہیے یہی سب بھی ہے کہ ہم چھوڑیں جن کو پوچھ رہے ہمارے باہر جاتے ہیں. یا ہم اپنے باہر جاتے مسجد کا نہیں چھوڑ دیں تو, تو کہتے کہ کبھی بھی شدہ کرو ہمارا اپنا بال ہے ہم جو مسجد نہ کریں ہر والا ہے میل پیار والا یہ بتاؤ شراگ لوگ کہے کہا میری کون بڑا دیکھو تو اگر میں باغی ہو تو اپنے راستے اور اللہ نے مجھے اپنے طرف سے روپی دیا اور میں نہیں چاہتا ہوں میں تمہاری مخالفت کروں اس ہار میں انہیں جانے والوں کو کچھ کے جس سے میں تم کو رکھتا ہوں یہ نہیں کہوں تمہاری مخاطر اور خود وہ کام کروں جس سے تم کو بنا کرتا ہوں یہ بات نہیں ہو سکتی میں نے بھی آڈر کرتے مگر اسلام تھا جتنا مجھ سے ہو سکے اور میری تحریر بھی میرے ساتھ بندہ کے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرح میں روز کرتا ہوں بھائی آپ قوم میں آ رہا ہے میری قوم نہ بلکہ ایسا کرے تم کو میری جد اس طرح کے آپ تم پر جو آپ آر الاسلام کی قوم پر یا رو کی قوم پر یا سالر اسلام کی قوم پر اور میرے کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں اور ان پر بھی لوگ آیا تھا اس کا تم مشاہدہ کرتے آتے جاتے اور بہت سی مانگو اپنے رب سے پھر ہندو پڑھ کی طرف کا میرا رب میربان ہے محبت کرنے والا کیا یہ لگے آئے شہر ہم سمجھتے بہت है کرائے اور ہم دیکھتے آئے کہ تو, تو ہمیں بڑا کمزور ہے और کا اور اگر یہ تیری برادری نہ ہوتی ہم پورے سنسار کر دیتے اور یہ ہوتی ہماری اوپر پوزیشن والا کہا میری دن؟ بہن اس کا خلاف بالکل زیادہ ہے اندر کا خلاف تھوڑا ہے اور تم نے اگر اچھا سب لوگ اپنے پیچھے میرے کر میرا حل کھیلنے والا پوری کرتے ہو اور یہ اپنی جگہ پر کوئی بھی کام کرو میں بھی کام کرتا ہوں آم کریب جان دو بگلے کس پر آگے راج کس کو رسوا کرے اور کون ہے جو اندر کے نزی جھٹا ہے اور اس کو میں بھی سارا کرنے والا ہوں برننا گاڑا روڈ آ اور جب آباد حکم پہنچا ہم نے سرام کو اور ان کو ایماندار کے ساتھ اپنی مہربانی ساتھ اور پتندی ازاد کو چنگار دیں اور اپنے گھروں میں گھومنے پڑے میرا گھروں میں آباد نہیں ہوئے تھے سو لوگ ہر مسجد کے لیے جیسے تباہ ہوئے اور آیا ہے اس کا سمپرک تیسرے دادے کے ساتھ دوسرا انسان کا واقعہ گران کیا جاتا ہے مسائل برداشت کیے لیکن مالوا میں چوڑا پوچنا اسی طریقے سے چوڑے پوچنا اور مسائل کشن برداشت کرے ہم نے بھیجا تو دوسرا نکالوں کو اپنی نشانیاں دے کر اور پوری سر دے کر گراؤنڈ اور گراؤن کے ساتھ کے پاس آپ باندھے گراؤنڈ کی باہر کے سواؤ ہم نے گراؤنڈ میں شیل اور بار کی بڑائی بانی اور یہ آگے, آگے ہوگا کوئی کالٹی گیانوں سے پہنچائے گا ان کو آگ پر اور وہ برا گھاٹ ہے جس کو وہ سمجھے گئے اور پیچھے لگائے گا وہ کہ کے دنیا کے ننگ اور ضانو سے برا انعام ہے جن ان کو دیا گیا یہاں تک واقعات ہم بیا کے بیان ہو ہوگا اب یہ چند آیات ہیں جن کا ان واقعات کے ساتھ ہدت ہے یہ بستیوں ہاں کی باتیں ہم پیان کرتے ہیں کوئی بستیاں یعنی کھڑی ہے اور کئی بستیاں کٹ چکی ہیں ایک دن ان بتی بھاروں پر تباہی آئی یا اندر کی بات نہ کی وجہ سے اور ان کا بھوکن نہ مارنے کی وجہ سے ہم نے ان پر زبر نہیں کیا تھا وہی اپنے آپ پر جڑ کیا ایک بار ان بستیوں پر تباہی آئی مصیبت آئی اور دن بہبود نے یہ سب دیکھے کہ وہ ہماری مصیبت حل کرتے ہیں وہ مشکل خوشائی کرتے ہیں تو چلیے بات اس آڑے وقت میں ان کے معمول ان کے کام آتے لیکن جب وہ کام نہ ہو تو ثابت ہو گیا کہ کافال ہی اللہ کے پاس ہے اس کو کرنے والا صرف ایک اندھا ہے تو نہ کام آئے ان کو ان کے معمول جن کو وہ پکا دیتے اللہ کی سنا نہ کام آئے کچھ بھی جب کوئی رب کا گھر آ اونچا اور انہوں نے ان کو وقت پڑایا صبح کرنے کے یعنی ان کی معلوم کی وجہ سے دبئی ان کی بری کس لڑکیوں سے زی پکڑ جب پکڑے بچوں کو اور وہ ظالم ہوں ہو تاکیق اس کی پکڑ دکھ دینے والی اثر تاکی اس میں شامل کے لیے جو ڈرے آخر کے حساب سے یوم منگل گول لہناس وہ دن آئے جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ دن ہے جس میں آگری ہو رہی ہے اور ہم اس کو پیچھے بھی کرتے مگر ایک گلی ہوئے وید کے لیے کچھ وقت مل جائے گا تو وہ قیامت آ جائے گی जो दिन आएगा वो मदद न बोल सकेगा कोई नींद नगर अंदर धूम से फिर कोई लोग है मध्यमत कोई लोग है नेकमत जो लोग मध्यम हैं वो आग भी जाएंगे उनके लिए वहां चिल्ला है और धाडना है रहेंगे उसमें जब तक उस बहान का स्मानी रहे इंदामाशाह मदद कर जो चैप चाहे मेस के राम करने वाले जो चाहे और जो लोग नेक नेकमत हैं वो जरूरी होंगे रहेंगे उसमें جب تک اس جہاں کا آسمان زمین کام ہے نہ وہ ہے یہ مخصوص ہے جسے ختم نہیں ہونا بے انتہا مشکل ہے دیکھو نا اس قسم کی ایک آئے سورج اور آپ کے اندر بھی بڑھ رہی ہے وہاں میں نے بات کوئی نہیں کی تھی یہاں ایک اشکار ہے اشکار یہ ہے کہ موسلی انہیں دوبت میں ہمیشہ رہنا ہے اور وہ سے ان کے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن یہاں یہ نظر آئے خواب مینے کے بعد اللہ ماشا عرب مگر چاہے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ شاید دو کبھی وہ نوزر سے نکل بھی آئیں اور ہمیشہ ڈوزر کے اندر نہ رہے حالانکہ دیگر آج آپ کے پاس جنتا ہے ان کو نوزر میں رہنا ہمیشہ ہے ڈوزر سے نکل نہیں سکتے اسی طریقے سے جن کے لیے جنمت میں ہمیشہ رہنا ہے اور جنگ سے کبھی نکلنا کوئی نہیں چلیے یہاں بھی سلسلہ آیا ہے جب تک اس جہاز کا سمان زمین ہے وہ زمین میں رہیں گے امرا ماشاء اللہ مختلف تو اس سلسل کا کیا حل ہے کچھ لوگوں نے یہ ایک حل پیش کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناڈوار کا ہیں وہ آگے جائیں گے ان کے لیے وہاں چنانا ہے اور دھاگنا ہے رہیں گے اس میں جب تک اس جہاں کا سمان زمین رہے انہیں مگر جو تین آپتا ہے بے شک رقص کے واضح ہے اور جو لوگ یہ بڑھتا ہے وہ جرم میں ہوں گے رہیں گے اس میں جب تک اس جہاں کا سمان زمین قائم ہے یا جو آپ یہ بخش ہے جس میں ختم نہیں ہونے ہونی دے دیا بس اس قسم کی ایک سورج اور آپ کے اندر بھی گزری ہے وہاں میں نے بات نہیں کی تھی, تھی یہاں ایک شکار ہے شکار ہی ہے کہ انہیں دو دفت میں ہمیشہ رہنا ہے اور دوبر سے ان کے نکلنے کا سوال ہی پیدا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں یہ لفظ آئے خان دینا کے بعد اللہ بادشاہ ربو کا مگر میں اسے رب ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید دو میں کبھی وہ دو دفتر سے نکل بھی آئے اور ہمیشہ دو کے اندر نہ رہے حالانکہ دیگر آج سے بدل چلتا ہے کیونکہ ان دوزر میں رہنا ہمیشہ ہے ڈزر سے نکل نہیں سکتے اسی طریقے سے جنگیوں نے بھی جنگل میں ہمیشہ رہنا ہے اور جنگل سے کبھی انہوں نے نکلنا کوئی نہیں لیکن یہاں بھی سلچنا آ گیا ہے کہ جب تک اس جہاں کا سمان زمین ہے وہ جنگل میں رہیں گے اندر مال بک تو اس, اس کا کیا حل ہے کچھ لوگوں نے یہ ایک حل پیش کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناگار کہلاتے ہیں اور یہ جو گار ہیں یہ پہلے جائیں گے دوست میں بعد میں جائیں گے جنگل میں تو یہ بیتبا ابتدا کے ہمیشہ جنگل میں نہ ہوئے اور یہ بیتبار انتہا کے ہمیشہ دوست میں نہ ہوئے تو اُسحاط مومنین کے لحاظ سے یہ بات چھٹی ہو جائے گی کافر جو ہے وہ تو ہمیشہ دوزم میں رہیں گے اور جو ایمان والے اور نیک خبر والے ہیں وہ ہمیشہ جنگل میں ہوں گے لیکن اسحاط جو ہے نا نافرمان مومن ان کی وجہ سے یہ بات ہوتی آ جاتی ہے لیکن یہ توجہ بڑی مہین مالب ہوتی ہے کیونکہ مالت اسلام آباد کو لسکرم اٹھانے کے بعد اتنا بچار ہوتا ہے تو لہذا ابتداف یہ جو ابتدائی دور ہے اس کو یہ جنل میں نہ ہوں گے تو یہ برحال لینا ٹھیک نہیں بنتا لوگوں نے یہاں توجہ ہار کافی کی ہے ایک توجہ یہ ہے ادلا ماشاء الموں کے اندر ادا اس کو ان ستنا ملک بنا دیا جائے متصل اس کو ستنا نہ بنایا جائے اور یہ اردا ساتھ میں نے غیر اور ساتھ میں نے سوا کیا ہو جائے نہ یہ ہو جائے کہ دوستیوں نے دو دن میں ہمیشہ رہنا ہے سوا ان اور تکلیفوں کے جو تیرہ بتائے گا یعنی کہ کچھ اور تکلیفیں بھی آئیں گی یہ نہ لوگ کے آگ ہی ہے آگ میں تو رہیں گے ہمیشہ سوا ان اور تکلیفوں کے جو تیرا نام جائے گا ان پر اللہ کی کئی اور شختیاں بھی آئے گی اور جنت والے جنگل میں ہمیشہ رہیں گے سوا ان اور نیمتوں کے جو تیرا نام جائے گا یعنی اور نیم تبھی کو ملیں گی جنت کے اندر بھی خلود ہوگا جنگل میں بھی ہمیشہ رہیں گے اور کئی اور نیم تبیر کو حاصل ہوں گے یہ ایک فوجی یہ بھی بڑی اچھی فوجی ہے پہلے زیادہ نفر نقبہ نفر آدر ماجرین یہ اس کی تاریدہ ہے دوستی ہمیشہ رہیں گے اور تکلیفیں بھی آئیں گی پھر رب جو طے کر دیتا ہے اور تکلیفیں بھی دے گا جنت والے جنوری ہمیشہ رہیں گے اور نیمت بھی ہوں گی اکال زیادہ مجدور پھر رب طرح کا ہے اس طرح کا بڑے ہوں گے یہ تو جیم بنتی ہے ایک اور جی کی گئی ہے وہ بھی جیو بنتی ہے یہ مطلب یاد ہوا کہ دوستیوں نے دو میں ہمیشہ رہنا ہے گرنتوں نے جنل میں ہمیشہ رہنا ہے تو یہ ان کا ہمیشہ رہنا اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے اللہ کی مشیت کے سابے ہے ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہونا وہ کسی کی مشیت کے سابے نہیں ہے بلکہ اللہ اور خود اور امنی ہے جنت والے ان کا جنم میں ہمیشہ ہونا اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے لیکن مشیت ہے اللہ کی یہی کہ یہ میں ہمیشہ کا دف میں رہنا یہ ہے اللہ کی مشیر کے ساتھ اور اللہ کی مشیت ہے یہی کہ یہ دولت میں ہمیشہ رہیں تو یہ مشیت بدلے کی تو نہیں لیکن ان کا وا ہمیشہ ہونا یہ قضیع دائمہ تو بنے گا لیکن یہ قضیہ ضروریات نہیں بنے گا اور ان کا ہمیشہ رہنا اللہ کی مشیت کے ساتھ کیا معلط ہے پناہ تک اور یہ جو آئٹ ہے اس آئٹ کے یہاں میں نے حاشی پر دو ماہنے لکھے ہیں. اس کا اس آج کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے سن لیا کہ محبودہ بادرا کی بات کرنے والے حلال کیے جاتے ہیں اور محبودہ بادروں کو بچا نہیں سکتے تو پھر اس بات کی چنانے ہونا چاہیے کہ اتنی دنیا جو عیار کی عماد میں لگی ہے تو یہ مذہب جھوٹا کیسے اگر یہ مذہب جھوٹا نہ ہوتا تو ان کے آباء و کیوں اس وجہ سے حالت ہوئے ان کی مادت بھی تو اسی کی ہے اور یہ ہے بما اور نہ आज और तुमसे मुतल है यानी यह ख्याल होता है कि कितनी सारी दुनिया है जो कि गैर की बाद में लगी हुई है कि ये जिनकी हराकत का आपने जिक्र किया ये भी तो गैर की इबादू में लगे हुए थे और गैर की बात की वजह से चुनाव हो गया तो गैर इबादल में काफी दुनिया का लगा होना ये उस बात के हक होने की कोई दलील है नहीं <laughs> दूसरा माना जो मुझे इससे ज्यादा पसंद है वो माना यह है خیال پیدا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ان لوگوں نے حال ہو جانا ہے پہلے بھی ہاتھ ہوتے رہے اور ان کے معمول نہ بتا سکے یہ لوگ جن کے ہاتھ دھونے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ تو حال ہی کرتے ہیں یہ بیت اللہ کا تواہ بھی کرتے ہیں ان کی ان بندگی کی وجہ سے مجھے شاک نہیں ہونا چاہیے ان کے بڑے جو تھے نا وہ بھی جیسے بحض کی مات کرتے ساتھ اللہ کی بات کر کے بڑے بھی کرتے تھے لیکن ان کا اندر کی بات کرنا ان کے لیے مفید کوئی نہ ہو سکا تو جیسے ان کے بڑوں کے لیے ان کا اندر کی بندگی کرنا مفید نہ ہو سکا ان کے لیے بھی ان کا اندر کی بندگی کرنا کوئی مفید نہ ہوگا لگ بھگ نصیب اور تاکہ کمین کو پورا پورا دیں گے حصہ کا جس میں کمی کوئی نہ ہوگی اب یہ چوتھا لکھن آیا ہے اس میں چوتھے حساب کا سخت تعلق آیا پر بڑا سچی ہے شاہکماری پودی جو وہ نہیں مانتے وہ سندھ کرتے ہیں <laughs> دیکھو ہم نے دی تھیساؤ کتاب تو بھوساؤ کی کتاب ان سے لوگوں نے استعمال کیا تھا بعض لوگوں نے مانا تھا بعض لوگوں نے نہیں مانا تھا وہ ہمیشہ ہر زمانے کے اندر نازی لوگ ہوتے ہیں بدول تعلیمۃ الباغت ہے اچھا جی جب بعض لوگوں نے نہ مانا اور کتاب رکھی تھی تو جب یہ لال ہو رہا تو میں اگر ایک بات آ رہی ہو تو ان کے درمیان ابھی شکاؤں غریب ہوں اور کافی وہ شامل ہوتے ایسا شبد ان کو بھی چین کر رہا ہے وہ نہ کنبل لمبا لے لو کہ نمرہ مقام آ رہا ہوں یہ نمبر جو ہے اس کے بعد ایک شرط ہونی چاہیے ایک اس کے بعد کیا ہونی چاہیے جدا ہونی چاہیے تو مغربی والے نے ایسا بھی کی ایک یہاں بات لکھی ہے وہی بات مجھے سب سے زیادہ ہے یہاں پورا لکھا ہے مزر جی نے یہ جو ساری انجال کی بات نظر کی نا وہ بات مختلف بھی ہے اور وہ پسند بھی ہے وہ نہ کنڈل لمبا مویشو تو موہیش ہو یہاں کے معلوم ہے ہر ایک جب اٹھایا جائے گا تو دیر عام ان کے بعد کو پورے کرنے لے لے گا اب یہاں کوئی بڑا شکار بھی پیدا تو سامنے سامنے شرم سامنے آ گئی نظامی سامنے آ گئی شرم جو ہے وہ معذور ہو گئی ہے نظام مشہور ہو گئی ہے ہر ایک جب اٹھایا جائے گا وہ پورا کر کے دیکھو تو تیار پارٹی کی وہر رکھتا ہوتی ہے وہ کرتے ہیں بس سکن کمال ملتا ہے نبی آپ کو سیدھا رہنا چاہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا اور جو تیرہ تیرے میں نے سبر کی ہے ان کو بھی سیدھے رہنا چاہیے اور ہر سجاوت نہ کرو بے شک مطلب دیکھتا ہے تم کرتے ہو اور اتنا دھکاؤ کرو بالوں جتر بچوں کو بھی آگ اور کو بہتی تمہاری مدد نہ ہوگی مواقع میں سنا دکھتا بھائی نہار یہ عمرے مسلم ہے نماز پارن رہا دن کے دو حصوں میں اور نہ کی گھڑیوں میں تاقی اچھا سب کو ختم کرتی ہے جس وقت ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو مسال انسان کے آسان ہو جاتے ہیں ایک مان یہی ہو گیا تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تکلیف تکلیفیں دور کر سکتا ہے دوسرا مان یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہے وہ گنا کو مٹاتی ہے انسان جبی کرتا ہے تو انسان کے نیکی کرنے کے ساتھ اس کی گناہ ختم ہوتے ہیں زان ایک زا جن یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کے لیے وقت اور ثابت قدم ہے پکس آگے کا لوگ ہزار کا میرے کمرے کو وقت کیوں نہ ہوئی جو بس کی اس بارے میں پہل ہوئی ہے کوئی اکلوارے جو لوگوں کو نہ ہوتے لیکن کون جن کو ہم نے بتا دیا اور اسی مالو درو کے جس میں وہ ڈال سا ہوتا تھے اور وہ تھے گنا گار لوگ بمار گاہ لوگوں کا گران کر لے حال کے ذریعے کہہ رہا کہ ہلاک کرے بچیوں کو بے زورمین ہے بہت لوگ مسلم ہوں یہاں اور لوگ مسلم ہوں کا نمتا ہے دوسرے مقام پر آتا ہی ہے وہاں کا جو لوگوں کا وہ ریکن بزر بہت وہاں پہ تو یہاں یہ جو بجن کا رہا ہے اس کے دو معنی ہیں ایک جگہ ایک مانا ہے دوسری جگہ دوسرا منا ہے یہاں مان یہ ہے ہر نہیں ہے کہ تیز ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کر کے اندر ظلم کرے جاتی کرے لوگ ہوں نیک لوگ ہوں اچھے اور لوگ ادا کر دے کر دے انہ جیسے اچھا کام نہیں کرتا تو یہاں یہ ہے کہ نہیں ہے ہر اللہ کہ ہلاک کرے بستیوں کو اور ان ظلم کرے ان پر یہ نہیں ہے وہاں مان یہ ہے نہیں ہے تیزاب کہ بستیوں کو ہلاک کرے ان کے ضرور کے یہ امن کے اندر کو فون پایا جاتا ہے ظلم پایا جاتا ہے لیکن صرف غد کو ہدایت نہ کرائے سمجھائے نہ پیغمبر نہ بھیجیے اور وہ خبر ہوں اور ان کو عذاب دے دیتے خدا ان کے لیے سے نہیں کرتے وہاں مرادر ظلم سے ملازمتی والوں کا ظلم اور یہاں ظلم سے مرغے اللہ کا ظلم کرتا بل شاہبوں کا اور اگر چاہتا تھے حمل کر اور رہیں گے من جس پر میزبانی ہوئی تہذا کی اور اسی واسطے یعنی اختلاف کی واسطے پیدا کیا لوگوں کو یعنی نہیں کہ انجام یہی ہے پیدا کرنے کے لوگ ہیں اور پوری ہوئی تہذا کی بات کہ میں ہی جنت بھرنی ہے جنوں اور انسانوں سب سے مختلف مقصد آیا تھا باہر بھی سنے اور یہ سب ہم بیان کرتے کہ ہم لوگ کے بعد آپ جس سے یعنی ہم تیرے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور آئی تیرے پاس اس روز میں سچی بات اور نصیحت اور سمجھوتے ایمان والوں کے لیے اور کہ ان کو جو ایمان ہی لاتے تم کام کیے جاؤ اپنی جگہ ہم بھی اپنی جگہ کام کرتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اب سورج کا ہی آ گیا اور آخری حال میں ساری سہولت حاصل آئے مریض نہ ہے غیر مسلم آباد بندہ زمین کی ہر کسی چیز جاننے والا ان ہے تو یہ جو دوسرا دعوت تھا نا یہ اس کا یادہ ہو گیا اور سارے کام یہ طرف لوٹتے ہیں یہ پہ اندر دیتا جاتا ہوگا لہٰذا بندگی بھی پھر اندر کی ہونی چاہیے اور بندگی اندر کی کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے لوگ شاید پہنچائیں گے تکلیفیں پہنچائیں گے ان کی پہلوائی کو پرواہ کو نہیں کرنی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے تمام حدوں کا بیواب ہے اور یہ تم کتاب ادائی کے اندر شاع کرتے ہو نا تو تمہاری عمل سے خدا بے پروافت پڑی یہ انعام تمہارا یہ ضد تمہاری کتاب ادائی کردہ شاہ کرنا اس کا اللہ کو پتا ہے